vamos a bajar aquí و محمد سلیل کریم نلکیاز صاحب آپ گھر والوں کو کتنے سے روٹی پکاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ تمہارے اٹھارہ سال ہے کتنی ہے 40 سال ہے پانچ سال کے بعد آدمی گوشت ہو جاتے ہیں پینتیس سال سے دیکھ رہے ہیں آپ خود پکا سکتے ہیں نہیں پکا سکتے پینتیس سال سے تماشے کر رہا ہے روٹی پکانے کے اور پکا نہیں سکتے کیا جی ان کی الطاف صاحب سیکھنے کے نیت سے تماشا نہیں کیا ہے سیکھنے کی نیت سے تماشا نہیں کیا ہے سیکھنے کی نیت سے, سے اگر تین دن میں لگائے ہوتے نا تو سیکھنے کا روٹی پکا سکتے پھر اگر گھر والی کے ساتھ لڑائی ہوتی تکلیف جو کہتا کہ بسرت ہے ایک روٹی پکا سکتی ہے اور میں بھی پکا سکتا ہوں نو میگ پکا سکتے ہیں اور تو مشکل کام نہیں ہے تو سیکھنے کی نیت سے نہیں کیا سیکھنے کی نیت سے بھی کیا تھوڑی دیر کر کے پھر ایک سال دوسرے دوسرے دوسرے کے پاس چلا جائے, پاس جائے کسی جگہ سے کچھ بھی نہیں سیکھنا تصور میں ایک بات ایسی ہوتی ہے کہ آدمی کسی جگہ پکے ہو کر وابستہ ہو کر وہاں کا رنگ اپنے اوپر چاہتا ہے ڈاکٹر صاحب آیا پروفیسراٹمی میڈیکل کالج کا ہمارے دوسرے فیر بھائی ہیں اختر ملک صاحب ان سے بیت ہے ہمارا پچھلے سال جو اجتماع ہوا تھا بڑا گلی میں اس میں سارے آئے تھے تو اس کو اور انہیں وہاں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں دی ہمارے پاس آ کے کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی وہ خبر تھا کہ دیکھیں جی مجھے ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی شکایت بھی اس سے کی یہ حضرت تھا ٹھہرنے کی اجازت نہیں تھی آپ کے پاس میں نے کہا کہ اصل میں یہ احتیاط ضرور ہے کہ کچ, آ, کچھ عرصہ آدمی ایک جگہ مسلسل رہ کر وہاں کا رنگ لے لے اس میں اس ہوتا ہے کہ آدمی کی جب تک ریڈیو اسٹیشن کی فریکوینسی برابر ہو جاتی ہے نا. پھر ٹرانسمیشن صاف ہوتی ہے اور دوبارہ فرق ہو تو ٹرانسمیشن ٹھیک نہیں ہوتی ہے پھر اس میں فریکوینسی برابر ہو جاتی ہے پھر آدمی کو فیض آنا شروع ہو جاتا ہے کل پر, اس, پر اس کے لیے کچھ افراد کافی پابندی کرنی پڑ رہی ہے کچھ افطار تو مشاعر دوسرے اہل حق مشاعر کے پاس بھی جانا نہیں جاتا جاتے تاکہ ایک رنگ کو پکا لے لیں میں نے کہا خیر آپ خپانہ یہ اصول ہے صحیح میں نے کہا میں اگر نہیں روکتا بیت ہونے کے بعد ساتھیوں کو کسی جگہ جانے سے تبدیلی میں جانے سے نہیں روکتا مشاہر کے پاس جانے سے نہیں روکتا وجہ یہ ہے کہ ایسے آدمی بہت ہی کم ہوتے ہیں کہ جو سلسلے میں آ کر پابندی کریں پوری ساری ہدایات کو لے کر پورے کام شروع کر دیں تاکہ فوراً کا یہ ہے تو رخ بدل جائے عام طور پر لوگ بیت برکت کے لیے کرتے ہیں پھر پھرتے ہی رہتے ہیں تو فضول جگہوں پر پھرتا ہے تبدیلی والوں کے ساتھ پھرا تو جنی فضا تو مجھے طرح کی فضلو مجلس میں جاتے کسی ضروری مسجد بھی جا کر بیٹھ گیا تو کچھ فائدہ تو ہو گیا نا کم از کم بچا تو رہا نا بلکہ پچھلے سال ایک ساتھی ہمارے وزیرستان والے ذہن کے چاچا نظام صاحب آئے تھے یاد ہے آپ کو تو چھوڑ دنوں میں نے زندگی بدل دی پھر وہ غائب ہو گئے تم نے کہا جی اصل میں مسئلہ نہیں آتا اسے نسبندیا سلسلہ میں بیٹھوں نہیں کہا میں کوئی اس کا افسوس نہیں ایشو کرا کسی جگہ جا کر دیکھا آپ نے کون سا اپنا گروس زیادہ کرنا ہے تو پھر آدمی کو فائدہ اور فیوز تب شروع ہوتے ہیں جب آدمی کی پوری وابستی کی ہو جائے پھر اس آدمی پر رنگ آ جاتا ہے اور اس کے بعد اگر آدمی پھر کسی اور جگہ بھی جاتا ہے تو اس کو پھر نقصان نہیں ہوتا لیکن شروع میں کچھ پابندی کرنی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جائے تعلق کا رخ بدل جائے پھر آدمی کو میں دھیان کرنے سے فائدہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں خیال کرنے سے لگانے سے فائدہ بات سننا تو بہت اہم بات ہوتی ہے اس سے فرمانی سمجھ رہا آدمی پورا حال بدلتا ہے مناسبتیں یہ ہی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو بعض حکیم کہتے ہیں مزاج چار ہیں سگ خوش خوش تر گرم سرد ہاں جی بدای طور پر چار مزاج ہیں گرم سرد خوش تر پھر جو ہے تو گرم خوش گرم تر سد خوش فرق ترقی یہ کتنے ہو یہ اور گرم خوش گرم تر سرد خوش سرد تر چار منٹ ہو گئے آٹھ ہو گئے جی. اس میں یعنی قدرتی جان گرم سرد خشک مزاج والوں کو آ, گرم تر ترم مزاج والوں سے مناسبت ہو جاتی ہے تو کیونکہ قدرتی اس کی بات کو اچھے لگتی ہے سمجھ آنے لگتی ہے دل لگ جاتا ہے وہاں کو مناسبتوں سے فیض ہوتا ہے جہاں مناسبت ہو جاتی ہے بعض جگہ जाता جاتا ہے تو कामल کامل ہوگا لیکن اس کی مناسبت نہیں ہوگی تو مناسبت میں ایک بات یہ ہے کہ پہلی بار مناسبت ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے چند بار جا اگر جب آدمی نے دیکھا کہ دن لگ گیا مناسبت ہوگئی یہ تو اس کا مطلب है مناسبت ہوگی چند بار گیا ہے اگر مناسبت نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ جی کہ اس کو یہاں سے فائدہ فیض نہیں ہوگا اس کی مناسبت فائدہ وہاں سے ہوتا ہے جہاں آدمی تو مناسبت حاصل ہو جائے یہ بعد لوگوں کو ساتھی لاتے ہیں میں ذکا کرتا ہوں کہ منگ سے یا برکھا نہیں کرے ہمارے پاس ایسا نہیں ہے اس کا ہو سکتا ہے کہیں اور ہو تو یہ اتنے ہی آتے ہیں تو آدمی کیسی مناسبت محسوس ہو جاتی ہے کہ آدمی کہتے ہیں آدمی کی جا جائے نہیں کہیں پر پھنس جائے ہیں وہ مناسبت سبق کی بات ہوتا ہے لکھنؤ میں ایک طالب علم تھا عربت مولانا ابو الحسن ندوی صاحب کے مدرسے میں ندرز الرمان اور بہت قابل تھا ان کو بہت پسند تھا تو چاہتے تھے کہ ان کو اپنے طرف پر تربیت کر کے اپنے بعد اپنا گجیاں مشین چھوڑیں وہ فارغ ہونے کے بعد وہ چلا گیا ڈبلو والوں کے ساتھ چلا گیا کون کا تعلق اس نے چھوڑ دیا گزرتے کے بعد ذہنی بیمار ہو گیا لوگوں سے مشورہ کیے اس نے ان کو لوگوں نے بتایا کہ آپ جن بزرگوں کی آپ پر توجہ تھی آپ نے اس توجہ کی قدر نہیں کی ملکہ تک ہوگی آپ سے اس لیے آپ کو بہت کچھ دینا چاہتے تھے آپ کو بہت کچھ وہاں سے مل رہا ٹھیک ہے یہاں بھی آپ دن کا کم کام کر رہے ہیں لیکن اتنا نہیں مل رہا جو وہاں سے مل رہا تھا تو اس کی آواز کر کے اس وجہ سے آپ بیمار میں اس نے کوئی خط وغیرہ لکھے باقاعدہ ان نے کہا بخرا میں تو کوئی بد دعا کچھ پہ نہیں گئے لیکن قدرتی بات ہے کہ آپ ایک چاہ تو ٹھکرا کر چلے گئے اس کے نتیجے میں یہ ہو گیا آواز احساس سے باہر ہے ٹاگر صاحب کو آواز آ رہی ہے آپ نے تربیت کروانا اس کا تو احساس ہی نہیں ہے اس آج میں نماز شروع کر دیا کہتے بس میں تو ویسا دنگار ہو گیا ہوں مجھے تو کوئی بزرگی کا کوئی ہاتھ ڈالنے کے لیے آئے تو آئے ورنہ باقی میرے پاس کوئی نہ آئے کوئی ہاں؟ بزرگ کا ہار ڈالنے کے لیے کراتا ہے میری ولایت کا اعلان کرنے کے لیے تو آ جائے کیونکہ ہاں ماشاء اللہ ماضی ہو گیا اور دن میں ہے کیا ماضی ہے شروع ہوگئی یہ تو سالہ سال مشقتیں محنتیں کرنی ہوتی ہیں سب آدمی پر اپنے ایپ کھلنا شروع ہوتے ہیں اس کو یہ پتہ لگنا شروع ہوتا ہے کہ کمی میرے اندر ہے میرے اندر یہ کوتاحی ہے اس کو میں ٹھیک کروں آج ایک آدمی میرے ساتھ کارخانوں کے مشورے کے لیے آیا داری کے مشورے میں نے گاجی فہن ہے تو ایک ایک پوائنٹ کو سیکھنے کے لیے اپنے کاریگروں کو خاص سفارش کے ساتھ لاہور بھیجا ہے وہ گئے ہیں وہاں ان کی ساتھ بکر گزارے وہاں کے ماہرین کے ساتھ بیٹھے اٹھے ہیں پھر انہوں نے ان کو بتایا ہے کہ اس کو ستر ڈگری پر بھرنا ہوتا ہے تب خرابی نہیں آتی اس ایک پوائنٹ کو سیکھنا ہے وہاں سے جب آئے ہیں تو پھر ان سے غلط ہوا ہے انہوں نے کہا جی کہ ہم سو بوتلیں بھرتے ہیں تو اس میں پہلی دس بیس بھی خراب ہوتی ہیں اور آخری بھی دس بیس خراب ہوتی ہے ساٹھ ٹھیک آ جاتی ہے چار بیس خراب ہو جاتی ہے تھوڑے کے لیے میں نے وہ پوائنٹ نکالا ہے نے کہا کہ آپ کا جو شروع کا آتا ہے ایسے پہلے نل کا گرم ہوتا ہے وہ سطر کو پہنچتا ہے اور سطر کو پہنچتے پہنچتے آپ نے بیس بوتلیں بھری ہوئی ہوتی ہیں لہ لا ستر پار نہ ہوا آپ سے. تو اس میں خرابی ہو ہے آخری بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے اس میں جب آپ کرتے ہیں تو پھر آپ کی بیس بوتلیں خراب آتی ہیں اس کی بنیاد یہ ہے تو ایسے ہی اپنے نفس کی اصلاح کے بارے میں بھی ماہرین سے تشویش کرا کے ماہرین کی صحبت میں رہ کر خود مشکر مجاہدہ کر کے پہلے بات تو یہ کھلتی ہے کہ آدمی کو اصلاح کا پہلا قدم اللہ کے قرب کا پہلا قدم یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو یہ بات نظر آنے لگتی ہے کہ میرے اندر یہ کمیاں کوتاہیاں ہیں ان کی اصلاح کی ضرورت ہے پھر آدمی ان کی اصلاح کرتا ہے ہمارے دو آدمی تھے انہوں نے پوچھا اپنے بلکہ دو ملنے کے لیے مجھے آتے رہے تو دونوں سلسلے کے ساتھ بتا دیتے ایک آدمی کا کام چلتا تھا ایک کا نہیں چلتا تھا تو دونوں ہمارے اب سلک والے تھے آدمی کو پریشانی ہوتی ہے اپنے سلسلے والوں کے مریضوں کے بارے میں دنیا کے کا کام بھی چلے کیونکہ کہ آدمی کے اب زمے ہو جاتے ہیں تو میں نے ایک کا طریقہ کار دیکھا اس کے بعد جب آ اس کا گاہک اس کو اپنے جو تو ضروریات بیان کرتا ہے اس کو جب وہ دیتا ہے تو اس پر وہ وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ اللہ آپ اس کو ایسا سرا اٹیک ہوا ہے یہ بڑا سمجھدار آدمی ہے اس آدمی کو یہ ہوتا ہے کہ میں بڑا سمجھدار ہوں اور پھر جا کر وہ کرتا ہے مجھے مرض نہیں تھا کیونکہ نان ٹیکنیکل آدمی کو تو ٹیکنیکل باتوں کو پتہ نہیں ہوتا کو دیتے وقت کہا کرتا تھا کہ آپ نے یہ بات بتائی جس میں یہ نقصان ہو سکتا تھا میں نے اس کو ایسے ٹھیک کیا ایسے ٹھیک کیا ہے تو ایسے ہی تھا کہ آپ کی چیز کوئی میں نے آپ کو کر کے دے دیا اور دوسرے ساتھی کی بعد جب کام آتا تھا ہو جب پہلی بات کرتا تھا پہلے اس کو ٹو تھا کہ نہیں آپ کی یہ بات ٹھیک نہیں ہے نہیں آپ سمجھتے نہیں نہیں یہ آپ کا فیلڈ نہیں ہے آپ ٹھیک نہیں ہے آپ غلط کر رہے ہیں تو اس نے کے گاہک دل برداشت ہو جاتا تو دوسرا آدمی کرتا اپنی مرضی تھا اس کی ساری غلطی وہ ٹھیک کرتا تھا لیکن اس کو نہیں کہہ تھا کہ آپ غلط کر رہے ہیں یا سمجھتے نہیں ہیں اس کو یہ کثرت کہ ماشاءاللہ اللہ بڑے سمجھدار ہیں تو ایسے یہ سلائے نفس ہے یہ ایک دو دن کا کام نہیں ہے اس کے لیے بھی پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اب آپ بتائیں نا پہلے دن درجی کے پاس اپنے بیٹے کو سیکھنے کے لادی بٹھاتا ہے تو اس کو پہلے دن کٹائی سکھاتا ہے نہیں الطاف صاحب کیا کراتا ہے اس سے کٹائی نہیں سکتا, اور دکھا نا اسے نہ کیا کراتا ہے اس سے اسے دکان کا جھاڑو دلواتا ہے ہاں دکان تو ضرور دلواتا ہے ہوکا بھرواتے ہیں اس سے پھر کہتے ہیں یہ ریل لے کر آؤ یہ ریل لے کر آؤ اوپر ریلوں کے نام اور کمپنیاں سیکھتا ہے پہلے یہ بٹن لے کر آؤ یہ بٹن لے کر پھر ایک دن جیسے دیکھتا ہے وہ کہ اب کام والا آدمی نہیں ہے اور اب کام سفر ہو رہا ہے کام نہیں ہو رہا عید کے دن ہے کام نہیں نکلتا تو اس کو لا کر اس کو سکھاتا ہے کہ بٹن ایسے لگاتے ہیں وہ اپنی مجبوری کی وجہ سے کراتا ہے ورنہ اس کے لیے نہیں کراتا اس کو لگایا کرتا ہے جس کو چلاتے ہوئے ہاتھ رک گیا چل وہ اٹھ نہیں رہا تھا درد ہوا اس میں پھر کیا بات ہے کسی کو نہیں سکھاتے ہو تو دکان بند ہوتی ہے پھر سکھاتا ہے اس کو اسے تک انتظار کرنا پڑتا ہے ہمارے پاس ایک آدمی کہا کہ ہماری بھی کوئی جاب میں آپ کی فکر کریں گے ہماری کوئی جاب ہونی چاہیے میں نے دعا کرو کہ میں مر جاؤں گا تمہارے لیے جاب ہو جائے گی تو بیٹھے ہوئے ہوں گے میں مر گیا جلدی مر گیا تو پھر آپ کی بھی جاب ہو جائے گی ایک دفعہ ایڈورڈ کالج کے انگریزی سائی پرنسپل نے ہماری یونیورسٹی کے ایک آدمی تھا اس کو کہا کہ آپ آئے تو میں آپ ایسے سکول میں ٹیچر ہیں آپ کو میں یہاں لیکچرر بھرتی کرتا ہوں اگر وہ آدمی اس کے طریقے پر تھا سنمن آدمیٹ بوڈیٹ آدمی تھا اس کا خیال ہوا کہ بس ایسا آدمی لے لوں گا کہیں بار اس نے معلومات کی تو کو چلا کہ آدمیڈ لیکن آدمی زندہ ہے زندار بھی ہے نگریاتی بھی ہے تو اس کو نہیں لے سکتا تھا اس کا تو مستری دھا ہے چھٹیوں کے بعد کہا کہ چھٹیوں کے بعد میں گیا تو اس نے کہا کیسے آیا میں نے کہا جی جاب کا جو آپ نے وعدہ کیا تھا میں اس کی آیا ہوں کہ جاب تو نے کہا کوئی نہیں ہے کہ آپ نے جو وعدہ کیا تھا انہوں نے کہا جی میں نے تو وعدہ کیا تھا پٹانوں کو پتہ میں تو چھٹیوں کے دوران کوئی کریں گے کسی کو اڑائیں گے تو آپ کو لے جگہ پر نہیں اڑایا کسی کو آشتے. کسی کو اڑایا کوئی نہیں بڑھایا تو جس سے استاد دیکھتا ہے کہ اب تو آگ چھل ہو رہا ہے اس نے کٹائی سکھاتا ہے اس کو کہ ورنہ دکان بند ہو رہی ہے اللہ کی فضا سے روحانیت میں یہ بات نہیں ہے یہ لالچ نہیں ہے یہاں <تصفح> تو ہمیں اردو نے یہ سکھایا ہے کہ آپ کسی کو اپنی چیز سکھا دیں خدا کرے کہ وہ جائے اس کے جو ہے تو درباروں کے دربار بھر جائیں آپ کے پاس ایک بھی جہاں تک کہ اس کو بھی اتنا وقت نہ ملتا ہو تو وہ بھی نہ سکتے ابو کلابا رحمۃ اللہ علیہ کیسے شیخ العزیز ہیں کہ دنیا میں کہاں جہاں بھی عزیز کا عالم ہے وہ ابو کلابا رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد ہے ایک آدمی کہتے ہیں کہ میں گیا دریا کے کنارے میں سیر کر رہا تھا گرانے میں اور وہاں پر کی فریاد کی آواز آ رہی تھی میں نے دیکھا دور دیکھا کہ دور خیمہ نظر آیا میں اندر گیا تو وہاں پر خیر میں ایک آدمی پڑا ہوا تھا جو آج پیر سے معذور چارپائی پر پڑا ہوا تھا اور اللہ اللہ کر رہا تھا میں نے کہا آپ کو کیا تکلیف ہے تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کہ میں معذور ہوں اٹھ نہیں سکتا میرا ایک بیٹا تھا جو میری خدمت کیا کرتا تھا تین دن سے وہ نہیں آیا ہے کہ میں نے کہا کہ میں جا کر ڈھونڈ لیتا ہوں اس کو کہتے میں گیا برانے میں ڈھونڈا تو ایک جگہ میں نے جا کر دیکھا کہ ایک لڑکے کی ہڈیاں کھوپڑی اور, اور اس کے بدن کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں اس کو پھاڑ کے کسی درندے نے کھا لیا کہتے میں آیا میں نے کہا کہ اب میں ان کو کیسے کہوں کہ آپ کے بیٹے کو شہر میں پھاڑ کر کھا لیا ہے تو خیر آخر میں نے دل پر گوبر کر کے ہمت کر کے ان کو میں نے بتایا انہوں نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کے بعد پھر نے اللہ کی یاد کی اور بس ان کی رو پرواز ہو جب رو پرواز ہوگی اتنے میں لوگ آ پہنچے اور آنے والے لوگ کوئی ان کے ہاتھ چوم رہا ہے کوئی ان کے پیر چوم رہا ہے کوئی ان کی پیشانی چوم رہا, رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے تو میں لوگوں سے کہا ہے کون نے کہا یہ بزرگ حدیث کے استاد اور حدیث کے عالم ابو کلابا ہیں اور ساری زندگی کے لوگ ان کے شاگرد ہیں ہم بھی ان کے ہیں معذور ہوئے تو اپنی معذوری کی خدمت سے میں سے بھی لوگوں کو بچانے کے لیے گرانے میں جا کر رہے اور ایک اپنے بیٹے کو جس پر آگ بنتا تھا خدمت کے لیے چھوڑا رہی ہے بیسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو ہم سخن کوئی نہ ہو اور ہم زمان کوئی نہ ہو پڑیے اگر بیمار تو کوئی نہ ہو تیمار دار اور اگر مر جائیے تو ہاں کوئی نہ ہو چلیے ایسی جگہ نہیں. کس طرح شہر تھا جی <تصفح> پہلے مشرا چلے بولے پر یہ گرمی مار تو کوئی نہ ہوتی تار اور اگر مر جائیے تو خان کوئی نہ ہو اور زیادہ تر جلال کے دربارے علی میں اس بات کا ثبوت دیا جائے کہ ہم نے سوائے آپ کے باقی کسی دنیا کی چیز کو چھو نہیں اور باقی کسی دنیا کی چیز کو قبول نہ کیا کسی اعزاز کو قبول نہ کیا کسی مفاد کو قبول نہ کیا مانگوں میں, میں تجھی کو کہ سبھی کچھ مل جائے سو سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے <kly> <tries> Na na hak inna na na hak inna